مسجد احقاف میں آئی یہ سنیے دل سے قران و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسینہ سی آت عمالہ و اشحد الہ وحد شریقل و اشحد النحمدن عبدل أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون محترم بھائیو عزیز و بزرگوں اس وقت میں نے آپ کے سامنے نویں پارے میں سے ایک آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر آباد جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے کثرت کے ساتھ پانی پر آ جاتی تھیں وہ بستی سمندر کے کنارے پر تھی اور ہفتے کے دن مچھلیاں وہ سر اٹھا کر اوپر کی سطح پر کسرت کے ساتھ آ جاتی اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں آتی تھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدال کا نبلو ہم بیما اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہ ان کی عادت نافرمانی کی تھی تو ہم نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے یہ کام کیا اچھا اس میں پہلی بات جو ہے نا کہ ان سے پوچھیے یہ واقعہ جو ہے نا یہ تورات میں نہیں ہے انجیل میں بھی نہیں ہے اہل کتاب کی کتابوں میں نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ان میں ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما سے پوچھو یہ اس کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ عار کا باعث ہے اس لیے وہ کسی کو جلدی سے بتاتے نہیں تو جس کا وہ اپنے پاس جسے رکھتے تھے نا اللہ نے وہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ان لوگوں نے یہ کام بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن شکار کرنے پر پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن تم اللہ کی عبادت کرو گے شکار نہیں کرو گے اچھا اب ان کی عادت تھی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہو گئی کہ این ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت کے ساتھ پانی کے اوپر آ جاتی ہیں اور دوسرے دنوں میں وہ کہیں نیچے ہی غائب ہو جاتی تھیں تو یہ اللہ فرماتے ہماری آزمائش تھی ہماری طرف سے ان کا امتحان تھا شاہ عبد القادر رحمۃ اللّہ دہلوی شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کو یہ معاملہ پیش آئے کہ حلال طریقے سے رزق کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے اور حرام طریقے سے رزق کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے جہاں درخواست دیتے منظوری نہیں ہوتی جہاں کوشش کرتے ہیں دکان بناتے ہیں چلتی ہی نہیں لیکن بینک کی ملازمت آسانی سے مل رہی ہے ہاں جی اسی طرح سے اور جو سگریٹ بیچ بیچنے کی دکان بڑی شاندار چل سکتی ہے تو اس کو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے تو آزمائش میں اگر کوئی شخص قائم رہے پاس ہو جائے تو اس کو انعام ملتا ہے اگر قائم نہ رہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے اب یہ لوگ جو تھے نا اس یعنی بستی والے سمندر کے کنارے پر جو لوگ تھے یہ تین گروہ ہو گئے ایک گروہ یعنی کچھ مدت تو انہوں نے انتظار کیا اس اللہ کے حکم پر قائم رہے لیکن بس وہ طبیعت میں تھی نا فسق تھا نافرمانی فرمانی تھی پیغمبر کی بات نہ ماننے کی عادت تھی تو انہوں نے اب سوچا کیا کیا جائے انہوں نے پھر اس کے لیے ایک ہیلہ اختیار کیا ہیلہ یہ تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے یعنی سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے تالاب بنا دیا اور ہفتے کے دن سمندر کی طرف ان کا یعنی راستہ کھول دیتے پانی کے ساتھ مچھلیاں وہ اس تالاب میں آ جاتی آگے سے دروازہ بند کر دیتے اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے کہ ہم نے کون سی ہفتے کے دن پکڑی ہیں ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا ہر نافرمان قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ابتدا میں وہ ہیلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ جو تھوڑی بہت ضمیر کی ملامت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر کھل کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں اب ان میں بھی جب یہ شروع شروع میں یہ کام ہوا تو یہ تین گروہ بنے ایک تو وہ جو یہ کام کرتے تھے اور ایک وہ جو ان کو منع کرتے تھے وہ یہ کام نہ کرو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو اور تیسرا گروہ وہ تھا عدقالت امتمن ہم لمت عزون قومن اللہ مہلک ہوں او مذم وم عذابن کہ اللہ کے بندو جو منع کرنے والے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو اللہ ان کو یا تو ہلاک کرے گا یا ان کو سخت عذاب دے گا کوئی فائدہ نہیں ان کو سمجھانے کا تو وہ سمجھانے والے کہتے میں الا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ازر پیش کریں کہ یا اللہ ہم نے انہیں منع کیا تھا یہ باز نہیں آئے ہم اس پر خاموش نہیں رہے تھے بولا اللہ <يَتَّقُون> یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اللہ ان کو توفیق دے اور یہ سمجھ جائیں اور یہ کام چھوڑ دے لیکن وہ بڑھتے بڑھتے نا آہستہ آہستہ انہوں نے کھلم کھلا اس کام کا ارتکاب شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم نسوم کے روب ہی جب وہ جو ان کو حکم تھا نا وہ بلا ہی دیا انہوں نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی فرمانی شروع کر دی تو جو منع کرتے تھے نا ان کو ہم نے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا فلما آ تو اما جب انہیں جو جس سے منع کیا گیا تھا سرکشی کے ساتھ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا کل نہم کنو کیرادہ تنخواہ ہم نے ان کو ذلیل بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تو میرے بھائیوں اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرم برداری میں کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالنے کے لیے ہیلے بازی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ لوگوں سے حلا سازی کرو تو ان کو تو پتہ نہیں چلتا اب جو تمہارے دل کی بات سے بھی واقف ہے علیم و بذات سدور ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کے ساتھ تم ہلا کرو تو یہ کس طرح تمہارا ہلا چل سکتا ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں پر لانت کرے اللہ نے جب ان پر کچھ چربیاں حرام کی تو انہوں نے وہ چربیاں پگلا کر فروخت کر دیں اور پیسے کھا گئے ہم کون سی چربی کھا رہے ہیں ہم تو چربی نہیں کھا رہے ایک میں نے سفرنامہ پڑا ہے وہ کہتے ہے میں برطانیہ سے چلا عمرے کے لیے تو ایک بڑا ہی خوبصورت آدمی تصویر اس نے پکڑی ہوئی داڑی بڑی خوبصورت تو وہ بھی ساتھ تھا تو میں نے کہا تعارف ہوا اس نے کہا میں الحمد للہ مسلمان ہوں میں نے کہا کاروبار کیا ہے آپ کا کہتے ہیں میں امریکی فوج کو خنزیر کا گوشت مہیا کرتا ہوں میں نے کہا اللہ کے بندے خنجیر تو حرام ہے کہتا میں تو نہیں کھاتا بالکل میں خنزیر نہیں کہتا میں نہیں خنجیرتا میں تو ان کو فروخت کرتا ہوں اس کے پیسوں کے ساتھ پھر میں اور چیز خرید لیتا ہوں تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیلے کے ساتھ حرام چیزوں کو جائز کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے اب دیکھو کاروبار میں ایک آدمی ہیلا کرتا ہے صحیح بخاری میں ایک ہیلا لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے اس وقت یہ گھوڑے آتے تھے ادھر تاجکستان اور کرگزستان اور ان علاقوں سے ان علاقوں میں اب بھی بہت گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ گھوڑے جاتے تھے عراق میں اور شام مسلمانوں کے جو مراکز تھے تو وہاں وہ فروخت ہوتے تھے تو کئی لوگوں نے نا اس سارے علاقے کا نام کوراسان تھا اس وقت یہ سارا کرگزستان تاجکستان ازبکستان یہ جتنا ہے نا یہ سب کا سب علاقہ خوراستان کہلاتا تھا اچھا تو وہ کئی لوگوں نے اپنے استبل کا نام خوراسان رکھ دیا خوراسان اچھا گھوڑے وہیں سے کہیں سے خریدے شام سے خرید لیے مصر سے خرید لیے عراق سے خرید لیے اور اس استبل میں لے آئے اور جب منڈی میں وہاں سے نکال کر لے گئے گا کایا تو اس کو کہا جی آج ہی یہ خوراسان سے آ رہا ہے خوراسان کا کیا مطلب آپ اپنی دکان کا نام رکھ لینا جاپان تو وہاں سے کپڑا کو خرید کے لائے اور کہے جی آج ہی یہ جاپان سے کپڑا آ رہا ہے تو, دکان کا نام جاپان ہے نا تو دکان کا نام جاپان رکھ لیا تو اسی طرح سے کہتے ہیں پھر وہ ایک لکھے تابی کا نام اس نے کہا بہت ہی اس نے اس پر غصے کا اظہار کیا اس نے کہا وہ اللہ سے نہ یہ فریب کرتے لو کھلب کھلا نا فرمانی کر لیتے تو شاید اتنی بری بات نہ ہوتی جتنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ یو خاد او خاد احم اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اللہ ان کے ان کو اس دھوکے کے جواب میں ان کے ساتھ دھوکے کا سلوک کرتا ہے تو اس لیے میرے بھائیو زکوٰۃ جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ قرآن کریم ہماری دن رات کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی کیا اور اس میں دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا فرمایا مجھ سے مانگنا ہے تو سب سے پہلے میری تعریف کرو الحمد رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے ایا کا نابود صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں یہ اپنا تعلق اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ میرا ہمارا اور آپ کا تعلق کیا ہے کہ آپ ہمارے مالک ہیں ہم آپ کے بندے ہیں اب یعنی سارا مقدمہ جو ابتدائی تھا وہ تو پورا ہو گیا اب موقع کے مانگو کیا مانگتے ہو کہا کا نسعین صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں کسی اور سے مدد نہیں چاہتے کیا مدد چاہتے ہو بے شمار چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے پینے کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے مکان کی ضرورت ہے روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان تو اللہ تعالی نے ہمیں کیا سکھایا کہ جب موقع آئے مجھ سے مانگنے کا تو سب سے اہم چیز جو مانگنے والی ہے وہ کیا ہے نسرات ال مستقیم کہ یا اللہ ہر کام میں جو سیدھا راستہ ہے نا کاروبار میں جو سیدھا راستہ ہے گھر کے معاملات میں جو سیدھا راستہ ہے دشمنوں کے ساتھ معاملے میں جو سیدھا راستہ ہے تیری بندگی اور عبادت میں جو سیدھا راستہ ہے وہ راستہ اس پر ہمیں چلا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا الف لام کتاب ہو لا بافی اس کتاب میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں باقی کوئی کتاب دیکھ لو اس میں کچھ یقین بھی ہوگا تو کوئی بات شک والی بھی ہوگی لیکن اس کتاب میں شک والی کوئی بات نہیں ہے تم مجھ سے مانگتے تھے ہدایت اہدن صرۃ المستقیم لو ہدایت کی کاپی ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ ہے ہدایت یہ کتاب تمہارے لیے سیدھا راستہ بتانے والی مگر ہر ایک کو یہ رستہ نہیں بتائے گی نہ ہر ایک اس سے رستہ سیدھا حاصل کر سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہوں گی تو پھر وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا ورنہ نہیں اٹھا سکتا وہ کون لوگ ہیں متقین جو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ دینہ یمنون جو اللہ تعالی اور فرشتوں اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر اور اللہ کے نبیوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے غیب یو بالغیب وہ یوقیم نماز قائم کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس قرآن میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو غیب پر ایمان نہیں لاتا ان چھ چیزوں پر اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور تقدیر اس کے لیے بھی اس میں قرآن میں کوئی ہدایت نہیں اور جو نماز نہیں پڑھتا قرآن میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں وہ مما رضق نا اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں کچھ خرچ کرتے ہیں اور جو خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو آ گیا وہ نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے قرآن کریم میں اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نماز اور نماز کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے ولدینا زلا قبل اور وہ لوگ جو اس پر ایمان ہی لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ بالآخرات ہم اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جس کا آخرت پر یقین نہیں نا وہ اس کتاب سے کچھ حاصل نہیں کرے گا کچھ اس کو حاصل یعنی جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اسے اس کتاب سے کیا حاصل ہوگا اور جو اس کو یقین رکھتا ہے فرما میں اولا ایک من ربهم رب یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں میں اولا ایک المفلحون اور یہی لوگ اصل کامیاب ہونے والے ہیں حضرت معذرضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا آپ نے فرمایا کہ جاؤ سب سے پہلی بات ان کو اللہ کی توحید کی بتانا اہل کتاب لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دو اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ مان جائیں تو ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ مقرر کی ہے صدقہ مقرر کیا ہے ان کے دولت مندوں سے لیا جائے گا اور ان کے کمزور اور فقیر لوگوں پر وہ خرچ کیا جائے گا تو یہ ہے بھائی بنیادی احکام ہے اسلام کے تو زکوٰۃ کا معنی عربی زبان میں دو اس کے معنی ہیں ایک اس کا معنی ہے کہ پاک کرنا زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال پلید رہتا ہے اور دوسرا معنیٰ اس کا ہے بڑھ جانا تو زکوٰۃ دینے سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی حقوق رکھے ہیں دوستوں کے حقوق ہے مہمانوں کے حقوق ہے جہاد بھی سبیل اللہ کے لیے ضرورت ہے تو اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی خرچ کیا جائے غرض یہ سارے حقوق جو ہے ادا کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے برکت ہوتی ہے تو مسلمانوں میں جب تک یہ بات رہی نا کہ معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مال کے ساتھ ایسی محبت جو انسان کو ہلاک کر دے اس کا نقطہ نظر ہی مال بن جائے اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہیں ہے مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلّم نے عجیب و غریب دی ہے پہلی قوموں کی فرمایا نبی کریم صلی اللّہ علیہ و نے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے زمین خریدی جس نے خریدی تو زمین میں سے ایک مٹکا نکل آیا اس میں خزانہ تھا سونا تھا وہ زمین بیچنے والے پاس گیا کہتا ہے بھائی جان میں نے زمین خریدی ہے تو یہ آپ کا خزانہ ہے آپ لے لیں تو کہا میں نے تو زمین بیچ دی جو کچھ اس پہ ہے تمہارا ہے کہ نہیں, نہیں میرا تو نہیں یہ تو آپ کا ہے لو جھگڑا اس پر وہ بھی نہیں لینے کے لیے تیار وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں قاضی کے پاس چلے گئے قاضی نے دونوں کی بات سنی کہتا تمہاری اولاد ہے کوئی کہا ہاں ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی کیا ان کا نکاح کر دو اور یہ ان پر خرچ کر دو اب اس طرح ہم لوگوں کے پاس اگر بال آئے تو ان شاء اللہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے تو اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے نا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن اسلام میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں مسلمان کہ انہوں نے قاعدے کچھ بنا دیے زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے لیے جس طرح انکم ٹیکس سے جان چھڑانے کے لیے وکیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طرح بھی بج سکتے ہیں اس طرح بھی بج سکتے ہیں اس طرح بھی بج سکتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو اونٹ باہر چرتے ہیں گائیاں باہر چرتی ہیں بھیڑ بکریاں چرتی ہیں جو باندھ کر چارہ ڈال کر ان کو پالا جاتا ہے ان کی نہیں جو یعنی خرچ کے بغیر باہر چر کر آتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے چالیس بکریوں میں ایک بکری ایک سو بیس تک ایک بکری ہے اسی طرح آگے اس کا نصاب ہے اسی طرح اونٹوں میں ہے اسی طرح میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات سے بچنے کے لیے ایسا نہ کرنا کہ الگ الگ ریوڑ تھے ان کو کٹھا کر دیا تاکہ زکات کم پڑے یا زکات نہ پڑے اچھا یا وہ کٹھے تھے تو ان کو الگ الگ کر دیا مسل ساٹھ بکریاں ہیں کٹھی ہیں تو تیس تیس کر دی اب نہ اس پر زکوات ہے نہ اس پر زکوٰۃ ہے تو اسی طرح چالیس بکری ہیں تین آدمیوں کی اس کی, ہے, اس کی بھی چالیس ہے اس کی بھی چالیس ہے اس کی بھی چالیس ہے تینوں کو کٹھا کیا کتنی بن گئی ایک سو بیس اس میں بھی ایک ہی بکری ہے تو اس زکوات سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو الگ الگ مال ہے اس کو کٹھا نہ کرو جو اکٹھا ہے اس کو الگ نہ کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دھوکا نہ دو تو ایسے لوگ بھی کئی گزرے ہیں اسلام میں کہ وہ کاضی تھے اپنے وقت کے جسٹس تھے تو مال ان کے پاس جو تھارا تھارا سونا اور وغیرہ جو کچھ تھا وہ سال گزرنے سے کیونکہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا تو سال گزرنے سے ایک دن پہلے وہ بیوی کو ہیبا کر دیتے تحفہ دے دیتے لو جی میں نے یہ سارا مال آپ کو ہیبا کر دیا اب مال پر سال تو نہیں نا نہ گزرا سر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی کہتے ہیں جی وہ دیکھو نا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کی انہوں نے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہونے دی فرض ہی نہیں ہونے دی اللہ اکبر تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی سے دھوکا ہے نا اللہ تعالی سے دھوکا ہے اور اس کے بعد اگلے سال وہ بیوی بی کیا کرتی کہ وہ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ اپنا سارا مال اپنے تاجدار کو ہبہ کر دیتی کہ لو جی یہ میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں تو اگلے سال پھر اسی طرح اگلے سال پھر اسی طرح سے تو بات یہ ہے کہ اس میں دو باتیں نہایت ہی مقروح آگئی ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ صلی اللہ مصلو ہمیں یہ بری مثال اس کے ہم مسداق نہیں بننا چاہتے کہ ہم پر یہ یہ مثال صادقہ ہے ہم یہ نہیں چاہتے فرمایا کہ اللہ فی حبت ہی وہ شخص جو ہبا کر کے پھر واپس لیتا ہے با کر کے اس کو واپس لینا حرام ہے صرف والد والدہ اور والد اپنے بچوں کو کوئی ہبا کرے وہ ان سے واپس لے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے علاوہ جو شخص ہبا کر کے اسے واپس لیتا ہے کلب یا او دوفی قی اس کی مثال کتے کی ہے جو قہ کر کے اسے چاٹ لیتا ہے ہم یہ مثال اپنے آپ پر لاگو نہیں ہونے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب دوسری بات یہ کہ ایک تو ہے نا کہ ویسے بیوی بی کو دے دیا ٹھیک ہے تحفہ دے دیا سال پورا نہیں ہوا زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی ایک ہے اس نیت سے دیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے زندگی اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے ٹھیک ہے دنیا آبادی اسی کے ساتھ ہے قائم اسی کے ساتھ ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ تین طلاقیں عورت کو اس کا خامت دے چکا تھا اب یہ اس لیے صرف نکاح کر رہا ہے کہ ایک رات اس کو رکھ کر اس سے جمع کرنے کے بعد میں طلاق دے دوں گا تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ لعن اللہ المحلل والمحلل ولم جو اس کے لیے حلال کرنے کی خاطر حلال کرنے کی خاطر نکاح کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور جس کے لیے حلال کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لانت ہے کون سا گناہ کر رہا ہے نکاح ہی کر رہا ہے نا نکاح تو جائز ہے نکاح کے بعد بیوی کے پاس جانا بھی جائز ہے خرابی تو ہے نیت کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عمل امال و تمام عمل کسی نہ کسی نیت کے ساتھ ہوتے ہیں نیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہر عمل کسی نہ کسی نیت کے ساتھ ہوتا ہے پھر اس نیت کے مطابق مثال کے طور پر, کھانا کھایا ٹھیک ہے نیت ہے کھانا کھائے گی بھوک لگی کھانا کھا لیا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے لیکن اگر نیت یہ کی کہ ان کھانا کھا کر میں مجھے حاصل ہوگی میں نماز پڑھوں گا کاروبار کروں گا اور حلال کمائی کروں گا اللہ کے رستے میں جہاد کروں گا تو وہ کام جن میں کوئی سواب نہیں تھا نا وہ بھی سارے کا سارے سواب بن جاتے ہیں. تو یہ نیت کی برکت ہے نا تو اسی طرح سے جب نیت فاسد ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر انسان اللہ کے غزب کا نشانہ بن جاتا ہے تو بالکل یہ اب کاروبار میں اب دیکھ لے عجیب و غریب قسم کے سلسلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے اچھا قرض لینا ہے قرض دیا ہوا ہے وہ پیسے آپ کے ڈوب گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو جی زکوٰۃ دینی ہے دو لاکھ چار لاکھ وہ ہم اس میں کاٹ لیتے ہیں ادھار میں کاٹ لیتے دیکھو غریب آدمی مسکین آدمی تو چلو ہم نے وہ ادھار وہ کاٹ لیا زکوات کے اندر کوئی نہیں زکوٰۃ ادا ہوتی اسے. اس سے اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ڈوبی ہوئی رقم میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے نا اللہ تمہارے کو تھا تمہیں کیا علم کہ اگر اس کو زکوٰۃ ملے فلم واقع تو اس کی بیوی شدید بیمار ہو بچے بھوکے ہوں وہ تمہارا قرض اتارے گا کہ بچوں کو کھانا کھلائے گا تم نے اس کو کیا زکوٰۃ دی ہے تم نے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا ایک صاحب آئے میرے مجھے کہنے لگے او جی بات یہ ہے میری ایک کمشیرہ ہے ان کے گھر نہ ٹیلی ویژن نہیں ہے تو وہ بچے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں تو میں زکوٰۃ میں سے اگر ان کو ٹیلی ویژن لے دوں تو کیا خیال ہے سمجھنا بات تو دیکھو اس طرح سے مسلمان مال خرچ کرنے کے راستے ڈونڈتے رہتے ہیں اور جو جی ہمارے مزدور ہیں مزدوروں کو ویسے دینا چاہیے ان پر خرچ تنخواہ کے علاوہ بھی کرنا چاہیے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو زکوٰۃ دینی حرام ہے لیکن اگر نیت میں یہ ہو کہ میں ان کو زکوٰۃ کے ساتھ زکوٰۃ دیتا رہوں گا تو یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو پھر یہ دیکھ لو کہ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملے ہوتے ہیں ان میں انسان کو کھلے دل کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حرارا اس کے راوی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی وہ بیابان میں جا رہا تھا جنگل بیابان میں تو بادل سے آواز آئی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ تو بادل کے ٹکڑے جمع ہوئے برسنا شروع ہو گیا چھوٹی چھوٹی نالیوں سے پانی اکٹھا ہوا اور ایک نالے میں جمع ہو کر ایک طرف کو پانی چل پڑا یہ <coughs> بندہ حیران تھا وہ پانی کے ساتھ چل پڑا ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے اور اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے کہا آپ کا کیا نام ہے اس نے نام بتایا تو بالکل وہی نام تھا جو بادل میں سے سنا تھا کہا میرا نام آپ کیوں پوچھتے ہیں کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے بادل میں سے آپ کا نام سنا ہے کہ حکم ہوا بادل کے فلاں شخص کے باغ کو پانی پلاؤ تو آپ کا عمل کیا ہے اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں مطلب یہ کہ اس نے ابھی تک اپنا یہ عمل اللہ تعالی کے ساتھ ہی اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا حدیث میں آتا ہے نا کہ سات آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا اپنا سایہ دے گا بلکہ لفظ ہے یو ذلحوں اپنا سایہ اللہ عطا کرے گا ان میں ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور ایسا چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ بائیں کو خبر نہیں ہوتی تو اس نے اب یہ دیکھا کہ اس بندے کے سامنے اللہ نے میرا راز کھول دیا ہے کہتا ہے اچھا یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں اس بلاگ میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں ایک حصہ اس باغ کی ضروریات پر خرچ کر دیتا ہوں اس کے نوکر اس کی گوڈی اس کا جو کوئی خرچ ہے اس پر کرتا ہوں اور ایک حصہ میں اور میرے بچے ہم اپنا گزارا کرتے ہیں تو بھائیوں اس طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کام کیا جائے تو اللہ کی طرف سے اس میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں دل کے خلوص کے ساتھ ریاکاری سے بچ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول بھی فرمائے